آپ کہہ دیجیے میں نہیں جانتا کہ جس عذاب کا تم سے وعدہ کیا جاتا ہے وہ قریب ہے یا میرا رب اس کے لیے ایک لمبی مدت مقرر کر دیتا ہے مشرقین مکہ بطور استحظہ و تقزیب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کرتے تھے کہ جس عذاب سے تم ہمیں ڈراتے ہو وہ کب آئے گا اللہ تعالیٰ نے آپ سے کہا آپ ان سے کہہ دیجیے کہ میں نہیں جانتا جس عذاب کا تم سے اللہ کی طرف سے وعدہ کیا جاتا ہے اس کا وقت قریب ہے یا میرے رب نے مستقبل بعید میں اس کا کوئی وقت مقرر کر رکھا ہے غیب کا علم تو صرف اسی کے پاس ہے وہ اپنے غیب کی خبر کسی کو نہیں دیتا سوائے اپنے اس رسول کے جسے وہ اپنی پیغام رسانی کے لیے پسند کر لیتا ہے چاہے وہ رسول فرشتوں میں سے ہو یا انسانوں میں سے ایسے رسول کو وہ بعض ایسی غیبی خبریں دیتا ہے جن کا تعلق اس کی پیغام رسانی سے ہوتا ہے جیسے وہ معجزات جو نبی کی صداقت پر دلالت کرتے ہیں احکام شریعہ اچھے اور برے اعمال کا بدلہ اور بعض احوال آخرت جن غیبی امور کا تعلق اس کی رسالت سے نہیں ہوتا جیسے قیامت کی آمد کا وقت ان کی خبر اللہ تعالیٰ اپنے رسولوں کو بھی نہیں دیتا واحدی کا قول ہے یہ آیت دلیل ہے کہ جو کوئی اس بات کا دعویٰ کرے کہ وہ علم نجوم کے ذریعے غیب کی خبریں جان لیتا ہے وہ قرآن کا منکر ہو جاتا ہے قرتبی نے لکھا ہے کہ جو لوگ علم نجوم کے ذریعے غیب کی خبروں کا دعویٰ کرتے ہیں اور جو لوگ کنکری مارتے ہیں ہاتھ کی لکیریں پڑھتے ہیں اور مٹی پھینک کر غیبی امور کی خبریں دیتے ہیں ایسے لوگ اللہ کے برگزیدہ رسول نہیں ہیں بلکہ وہ کافر باللہ ہیں اور اللہ پر جھوٹ بہتان باندھتے ہیں آیت ستائیس کے اس حصے میں اللہ تعالیٰ نے یہ خبر دی ہے کہ جب وہ اپنے رسول پر وہی نازل کرتا ہے تو اس وہی کے آگے اور پیچھے یعنی ہر چہار جانب سے نگہبان فرشتوں کی ایک جماعت کو لگا دیتا ہے جو شیاطین سے اس کی حفاظت کرتے ہیں یہاں تک کہ وہی کا وہ حصہ رسول تک بے کم و پہنچ جاتا ہے ابن زید نے رصدہ کا مفہوم یہ بیان کیا ہے کہ نگہبان فرشتے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جنوں اور شیطانوں کی مداخلت سے ہر چہار جانب سے بچاتے ہیں